بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک و انشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج تک ہم نے فرض علوم کورس کے اندر طہارت کا بیان پڑا ہے اور آج کے سبق سے ہم نماز کا بیان شروع کر رہے ہیں آج کے سبق کے اندر ہم نماز کی شرطوں کا بیان کریں گے نماز کی چھ شرطیں تہارت سطر عورت استقبال قبلہ وقت نیت اور تحریمہ یہ چھ شرطیں ہیں نماز کی پہلی شرط ہے تہارت یعنی نمازی کے بدن کا حدث اصغر حدث اکبر اور نجاست حقیقیہ سے یعنی اتنی نجاست حقیقیہ سے کہ جو نماز کے لیے معنی ہے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے حدث اصغر یعنی بے سے پاک ہونا ضروری ہے حدث اکبر یعنی بے سے پاک ہونا ضروری ہے اور اسی طرح بدن کا نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا بھی ضروری ہے اور اسی طرح نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے جس پر نماز پڑھ ہے اور جگہ کی پاکی میں سجدے کی جگہ کا اور قدموں کی جگہ کا اعتبار ہوگا اور نماز کی دوسری شرط ہے سطر عورت یعنی بدن کے اس حصے کا چھپانا کہ جس کا چھپانا فرض ہے اور بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے مرد کا ناف سے لے کر گٹنوں کے نیچے تک یعنی گٹنے بھی شامل ہیں لیکن ناف شامل نہیں ہے اور عورت کے لیے چہرے کی ٹکیا اور پاؤں کے تلوے اور ہتھیلیاں اس کو چھوڑ کر باقی سارے کا سارا بدن عورت ہے یعنی چھپائی جانے والی چیز ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ عورت کا چہرہ اور عورت کے پاؤں کے تلوے اور ہتھیلیاں یہ ستر کے اندر شامل نہیں ہے لیکن حجاب کے اندر چہرہ شامل ہے جب گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ستر کر کے جائے بلکہ اس وقت اسے حجاب کا حکم ہے اور حجاب کے اندر چہرہ بھی شامل ہے خیر یہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اگر کسی عضو کا چوتھائی حصہ سے کم کھل گیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھل گیا اور ایک رکن کے بقدر کھلا رہا یعنی تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی نماز ختم ہو جائے گی اب کسی عضو کا چوتھائی کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی آزاد ہیں کتنے مرد کے ستر کی کل مقدار تو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک اور عورت کا سارے کا سارا بدن چھپائی جانے والی چیز ہے لیکن ان میں آگاہ کتنے مرد کے آزائے عورت ہیں نو مرد کے آزائے عورت کتنے ہیں نو زکر مکمل کا مکمل زکر جڑ سے لے کر سرے تک یہ ایک عضو ہے اور خوشیتین دونوں یہ علیحدہ ایک عضو ہے دو بر ایک عضو ہے تین ہو گئے اور دونوں سرین ہر سرین علیحدہ عضو ہے تو لہذا یہ کتنے ہو گئے پانچ اور دونوں رانے کٹنے سمید یہ علیحدہ عضو ہے یعنی سرینوں کے بعد یہ دونوں رانے کٹنوں سمید علیحدہ عضو ہے سات ہو گئے اور پھر آٹھواں عضو ہے ناف سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک اور اسی کی سید میں پشت میں بھی اور دونوں کروٹوں کا بھی یہ سارے کا سارا حصہ ایک عضو ہے آٹھ ہو گئے اور ناوا ہے خصیت سے لے کر دوبور تک یہ درمیانی جو حصہ ہے یہ علیحدہ عضو ہے یہ نو آزائے عورت ہیں مرد کے اب اگر ایک عضو کھلا ہے تو جب تک اس کے چوتھائی کی مقدار نہیں کھلے گا نماز فاسد نہیں ہوگی مثلا ران کا کچھ حصہ کھل گیا ہے جب تک چوتھائی کی مقدار کو نہیں پہنچے گا تو نماز فاسد نہیں ہوگی ہاں اگر مختلف جگہوں سے کھلا ہے مثلا ایک عضو سے تھوڑا سا سطر کھلا ہے اور دوسرے مقام سے بھی کھلا ہے تو اب ان سب جن جن جگہ سے کھلا ہوا ہے ان سب کو جمع کر کے اب چھوٹے عضو کا چوتھائی کا اعتبار ہوگا مثلا ایک ران سے بھی تھوڑا سا کھلا ہوا ہے دوسری ران سے بھی تھوڑا سا سطر کھلا ہوا ہے تو لہذا ان دونوں جگہوں کو جمع کریں اب چھوٹے عزم کے چوتھائی کا اعتبار ہوگا اگر ایک ہی جگہ سے سطر کھلتا ہے تو پھر اسی عزو کے چوتھائی کا اعتبار ہوگا اور اگر مختلف جگہوں سے کھل جاتا ہے تو پھر چھوٹے عزو کی چوتھائی کا اعتبار ہوگا مثلا ایک ران سے تھوڑا سا درہم سے کم مقدار میں ادھر سے سطر کھلا ہے دوسری ران سے بھی درہم سے کم کھل گیا ہے اور اسی طرح ناف سے نیچے سے ایک درہم سے کم مقدار میں کھل گیا ہے اب ان تینوں جگہوں کو جمع کریں تو یہ ڈیڑھ درہم جتنی جگہ بنتی ہے تو اب سب سے جو چھوٹا عزم تھا مثلاً دوبر کو لے لیں وہ درہم کی بقدر تھا تو لہٰذا یہ ڈیڑھ درہم کے بقدر کھلا ہوا ہے یہ تو اس چھوٹے عزم کل سے زیادہ کھلا ہوا ہے اگر اس کے چوتھائی بھی کھلا ہوتا تو پھر بھی نماز فاصل ہو جاتی عورت کے آگائے عورت ہے تیس سر مکمل کا مکمل پریشانی سے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر پیچھے یہ مکمل جتنے بالوں والی جگہ ہے یہ سارے کا سارا سل گردن تک اور جتنے بال نیچے لٹک رہے ہیں یعنی سر کے اوپر نہیں ہے بلکہ نیچے بال لٹک رہے ہیں وہ علیحدہ عورت ہے دو ہو گئے اور دو کان یہ علیحدہ علیحدہ عورت ہے ایک کان علیحدہ عورت دوسرا علیحدہ تو چار ہو گئے اور گردن ہلک سمیت یعنی پچھلے سے گردن بھی اور آگے سے ہلک بھی یہ علیحدہ عورت ہے پانچ ہو گئے اور دونوں شانے دونوں کندھے یہ علیحدہ عورت ہے سات ہو گئے اور دونوں بازو کونیو سمیت یعنی کندھوں سے لے کر کونوں سمیت نو ہو گئے اور آگے کلائیاں یعنی کونوں سے لے کر گٹوں تک گیارہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت تیرہ ہو گئے اور سینہ گلے کے جوڑ سے لے کر پستانوں کے نیچے تک پستانوں سے نیچے حصے تک یہ علیحدہ عورت ہے چودہ ہو گئے اور پستان اگر ابرے ہوئے پستان پیدا ہو چکے ہیں اور اپنی جگہ سے ابھر چکے ہیں تو یہ دونوں علیحدہ عورت ہیں سولہ ہو جائیں گے لیکن اگر ابرے ہوئے نہیں ہیں تو پھر یہ اسی سینہ کے اندر شمار کیے جائیں گے اور ستارواں ہے پیٹ یعنی سینے سے نیچے سے لے کر ناف کے نیچے والے کنارے تک یہ حصہ علیحدہ عورت ہے اور اٹھارواں ہے پیٹھ یعنی سینے سے لے کر کمر تک سینے کی سیب سے لے کر سینے کے مقابل سے لے کر کمر تک یہ جو حصہ ہے یہ اٹھارہواں حصہ عورت ہے اور اس سینے سے اوپر حصہ سینے کے مقابل جو حصہ ہے یعنی اس پیٹ سے اوپر اوپر جو حصہ ہے یہ دونوں شانوں کے درمیان والا جو حصہ یعنی کمر شروع ہوتی ہے یہ ناف کے بالکل مقابل یہ جو ریڑھ کے نا ادھر سے کمر شروع ہوتی ہے اور سینے کے مقابل تک اس کو پیٹ کہتے ہیں یہ علیحدہ عورت ہے پیٹھی کی جانب سے اور پھر اس پیٹ سے اوپر والا حصہ دونوں شانوں کے مابین یعنی گردن سے لے کر گردن سے نیچے اور دونوں شانوں کے درمیان یہ جو کندھوں کے جو جو جوڑ ہوتے ہیں کندھوں کے جو دو مورے ہوتے ہیں ان کا یہ درمیانی والا جو حصہ ہے یہ علیحدہ عورت ہے باقی رہ گئے بغلیں بغلوں سے نیچے یہ بغلوں سے نیچے جو آگے والا حصہ ہوگا اوپر اوپر سے آگے سے سینے کے اندر داخل ہو جائے گا اور نیچے سے آگے پیٹ کے اندر شامل ہو جائے گا اور پیچھے والی سمت سے یہ پیٹ کے اندر شامل ہو جائے گا اور عورت کا دونوں سرین یہ علیحدہ عورت ہے فرج علیحدہ عورت ہے دوبر علیحدہ عورت ہے دونوں ران گٹنوں سمیت علیحدہ عورت ہے اور اس کی دونوں پنڈلیاں علیحدہ عورت ہے یہ کل اٹھائیس ہو گئے اور دونوں پاؤں کے طلبے بعض علماء کے نزدیک یہ بھی عورت ہے تو اس طرح کل تیس آگائے عورت بن جائیں گے اب ان تیس آزائے عورت میں سے اگر کسی حصے سے کوئی جگہ کھل جاتی ہے اگر ایک ہی جگہ سے کھلی ہے تو اب اس کا چوتھائی کا اعتبار کریں گے اگر یعنی اس کے چوتھائی کے بقدر کھل گئی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی لیکن اگر ایک جگہ سے نہیں مختلف جگہ سے ستر کھل گیا ہے مثلا دوپٹہ سر سے تھوڑا سا اوپر کی جانب سرک گیا ہے اور اسی طرح بازو جو ہے یہ گٹوں کے اوپر کی جانب اٹھ گئے ہیں یعنی مختلف جگہوں سے سطر کھل گیا ہے تو اب ان ساری مقدار کو جمع کر کے دیکھیں گے کہ چھوٹے عزو کے بقدر چھوٹے عزو کے چوتھائی کے بقدر بنتی ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی اور چھوٹا عزم ہے مثلاً کان لے لیں سب سے چھوٹا عزو مثلا اس کا کان لے لیں اب کان کا چوتھائی کے بقدر اگر کھل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی تو لہذا یہ نماز کی دوسری شرط ہے خطر عورت یعنی عورت کو ڈھاپنا یعنی جس حصے کا چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا یہ نماز کی دوسری شرط ہے اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی جانب منہ کرنا اگر کعبہ شریف بالکل سامنے ہے تو پھر این کعبہ شریف کی جانب منہ کرنا یہ شرط ہے اور اگر کعبہ شریف سامنے نہیں ہے چاہے وہ مکہ کے اندر ہی کیوں نہ رہنے والا ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ کابے کی جہت کی جانب رخ کرے اور کابے کی جہت دونوں جانبوں سے کعبہ سے دونوں جانب دائیں اور بائیں بھی پینتالیس زاویے تک ہے پینتالیس زاویے تک جب تک رہے گا تو گویا کہ وہ جہت کعبہ کی جانب ہے اور چوتھی شرط ہے وقت ہے یعنی نماز کا وقت ہونا نماز کا وقت صبح کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یعنی جو ایک کرن چمکتی ہے سفید پہلے چمکتی ہے جو مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے وہ صبح کازب ہوتی ہے اس کے بعد ایک تیگ نکلے گی جو شمالم جنوبن ہوگی اور پھر وہ پھیلتی ہی جائے گی اس کو کہتے ہیں سبو صادق اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ وقت ہے صبح کا اور زہر کا وقت ہے زوال سے لے کر ہر چیز کے سایہ اصلی کے علاوہ دو چند سایہ ہو جانے تک زوال سے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے نا زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے زوال کے وقت سے تو نماز پڑھنے کا وقت شروع ہوتا ہے جو وقت مکرو ہے وہ زوال کا وقت مکرو نہیں ہے زوال کے اندر نماز پڑھنی ہے زوال کے وقت تو زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو مکرو وقت ہے وہ نصف الار شری سے لے کر نصف الہار حقیقی تک یہ جو درمیانہ وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھنا مکرو ہے تین وقت ہے جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکرو ہے جب سورج طلوع ہو بیس منٹ بعد تک یہ وقت مکرو ہے اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہو تو غروب ہونے سے بیس منٹ پہلے تک یہ وقت مکرو ہے لیکن اس وقت میں اس دن کی اثر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نصف نہار شری کے بعد یہ جو وقت ہے تھوڑا سا جس وقت سورج بالکل سر پر ہوتا ہے یہ وقت بھی مکرو ہے لیکن یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے یہ غلط ہے زوال کے وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے نسف آرشری کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ مقروب وقت ہے اور اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اندازہ لگا لیں صبح صادق آج کس وقت ہوئی ہے صبح صادق اور غروب آفتاب کا بالکل درمیانہ وقت نکال لیں مثلاً صبح صادق اور غروب آفتاب تک یہ جو مکمل وقت بنتا ہے یہ مثلاً بارہ گھنٹے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ مکمل اگر بارہ گھنٹے بنتے ہیں تو ان کا درمیانہ کتنا بنے گا آدھا کتنا بنے گا چھ گھنٹے اب صبح صادق سے آگے جو چھ گھنٹے بنتے ہیں نا یہ چھ گھنٹے جب ختم ہوں گے تو نصف نسپری شروع ہو جائے گا اور اس کو بعد زوال تک یعنی جب تک سورج سر سے آگے نصر کے یہ درمیانہ وقت کیا ہے مکرو جیسے ہی زوال ہوگا زور کا وقت شروع ہو جائے گا اور پھر ہر چیز کے سایہ اصلی کے علاوہ دو چند سایہ ہونے تک زہر کا وقت رہتا ہے اور سایہ اصلی کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم بار جگہ پہ ایک کلّی گاڑ دیں اور پھر دیکھیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا سایہ ایک جانب بہت بڑا ہوتا ہے پھر یہ سایہ کم ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا جس وقت یہ سایہ کم ہونا بند ہو جائے جائے ختم ہو جائے یعنی اس کے بعد گٹے گا نہیں بلکہ ادھر سے گھوم کے دوسری جانب چلا جائے گا کم نہیں ہوگا تو جب کم ہونا ختم ہو جائے تو گویا کہ یہ ہے سایہ اصلی پھر اس کے بعد یہ سایہ اصلی ہے پھر اس کے بعد جب تک دو چند سایہ نہ ہو جائے اس چیز کا تو اس وقت تک زور کا وقت رہتا ہے جب دو چند سایہ ہو جائے گا اس کے بعد اثر کا وقت شروع ہو جائے گا اور پھر اثر کا وقت ہے سایہ دو چند ہو جانے کے بعد غروب آفتاب تک یہ اثر کا وقت ہے اور مغرب کا وقت ہے سورج غروب ہونے کے بعد شفق کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک یہ مغرب کا وقت ہے اور عشاء کا وقت ہے شفق کے غروب ہونے کے بعد صبح تک شفق جب غروب ہو جائے گا یعنی شفق سے یہاں پر شفق اب ہے دو شفق ہوتے ہیں پہلے احمر یعنی سرخی ایک آتی ہے پھر اس کے غائب ہو جانے کے بعد ایک پھر سفیدی آتی ہے وہ سفیدی شمارن جروب بنوتی ہے وہ جب سفیدی ختم ہو جائے گی تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور پانچویں شرط ہے نیت نیت دل کے ارادے کا نام ہے دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے مصم ارادہ ہونا چاہیے زبان سے چاہے تلفظ نہ کرے زبان سے تلفظ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے مستحب ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ سے تابعین سے ان سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تلفظ کیا ہو تلفظ متحرین علماء نے شروع کیا ہے کہ دل ہمارا حاضر نہیں رہتا تو دل کو حاضر کرنے کے لیے زبان سے لفظ دہرائے جائیں تاکہ دل حاضر ہو جائے باقی یہ سنت نہیں ہے یہ مستحب ہے اور اگر دل کا پختہ ارادہ ہے کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں اگر لفظ غلط بھی نکل جائیں تو کوئی ارج نہیں جو دل کے اندر ارادہ ہوگا نماز وہی ہوگی دل کے اندر ارادہ تھا کہ میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور زبان سے عشاء نکل گئی تو عشاء کی نماز نہیں بلکہ زہر ہی کی ہوگی کیونکہ ارادہ تو اس کا تھا اور چھٹی شرط ہے تحریمہ تحریمہ سے مراد یہاں پر تکبیر نہیں ہے یعنی اللہ اکبر کہنا نہیں ہے تحریمہ سے مراد ہے کہ پہلے جو جو کام نماز سے پہلے جائز تھے اب نماز شروع کر رہا ہے وہ سارے کے سارے کام اپنے اوپر حرام کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا یعنی نماز کے اندر شروع ہو جانا اس کا نام تحریمہ ہے باقی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا وہ شرط نہیں ہے بلکہ وہ واجب ہے